بہت اچھا پوچھا آپ نے مسئلہ تیسری رکعات کا قاعدہ جو ہے یہ واجب ہے اور چوتھی تیسری رکعات میں کھڑا ہونا یعنی آتا کے بعد میں یہ فرض ہے لکما دینے کا ایک بہت ہی مختصر وقت ہے جو پیچھے والا آدمی تو یعنی ججمنٹ کر سکتا جو اس کے جو امام کے بالکل پیچھے جو اور زیادہ پیچھے ہو اس کا اس کا علم نہیں ہوگا جب امام اٹھنے لگے تو بیٹھنے کے قریب ہو یعنی اب بھول گیا وہ آتا بیٹھنے کے قریب ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی یہ قینچی ٹانگیں یہ ٹانگیں اگر اس کی نہ کھلیں تو اس سے پہلے اگر لقما دے دیں تو بیٹھ جائے یہ جائے اور اس کے بعد امام اگر کھڑا ہو جائے اب کھڑے ہونے کے بعد کوئی لکما دے لکما دینے والے کا لکما بے موقع بے محل اس لیے بلا وجہ امام کو لکمے دینے سے نماز فاسد ہو جائے اب چونکہ لکما دینے والے کی فاسد ہو گئی تو امام کی بھی فاسد ہو گئی ایک بات یہ بہار شریعت میں صدر شریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ نقل کیا کہ امام اگر کھڑا ہو گیا کھڑا ہونے کے بعد کوئی لکما دے کر اسے بٹھایا تو مختدی گئی امام کی گئی جب امام کی گئی تو سب کی گئی اب اس میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ امام کو خود یاد آ جائے اور وہ بیٹھ جائے اب اس میں بازو نے کہا نماز درست نہیں بازوں نے کہا ہو جائے گی لیکن مفتاب قول یہ نقل کیا بہار شریعت میں کہ اگر امام از خود بیٹھ جائے یاد آنے پر تو نماز نہیں ٹوٹے گی سجدے سو ہوگا کیونکہ کھڑا ہو گیا نا سچ سو ضرور ہوگا کہ واجب جو ہے وہ ترک ہوا اور اب وہ فرض سے لوٹا تو سجدے سہو واجب ہو گیا اور بالکل اتنا وقفہ تھا کہ پیچھے مقتدی نے دیکھا اب امام صاحب کھڑے ہونے والے اور اس نے سرحان اللہ کہہ دیا اس وقت امام بیٹھ گئے جس میں کچھ وقفہ نہیں ہوا تو امام پر سجدے سہو بھی واجب نہیں اور بے موقع اگر لقمہ دے گا تو اس لقمہ دینے والی کی نماز فاصل امام نے لیا تو اس کی فاسد اب چونکہ امام کی فاسد تو سارے مقتدی کی بھی فاسد ہوگی